بسّلحمن الرحمن الحمد اللہ علی محمد و رحمۃ اللہشاہ جو برادن وشاہ و تمام سمین اور برادن الخیر السلام آ اسلام ہیں ہمارا سلسلہ درس اتباب دعو شریف سے دو سازوں کے درمیان جو در دعائیں پڑ جاتی تھی وہ ختم ہو گیا ابھی جو ہے نماز کے اندر جو دوسری رقت میں قنوط پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں تو قنوط جو ہے شریطوں پر قنوط کا پڑھنا فرض نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اور وجر کی نماز میں پڑھتے ہیں اور اسی طرح جمعہ میں عیدین کی نماز میں پڑھتے ہیں تو قنوط کا پڑھنا سنت ہے ایک مشتا عمل ہے اور یہ قنت جو ہے دوسری رقط میں علم شراح علم کے علم شریف کے بعد اقسا پڑھنے کے بعد قنوت پڑھی جاتی ہیں رقو میں جانے سے پہلے ہاں جی لیکن اگر قنوت جو ہے پڑھنا بھول جائے علم شرح کے بعد تو رقو میں اگر آپ کو یاد آ جائے یا سمے اللہ پڑھتے ہوئے یاد آ جائے تو سمے اللہ پڑھنے کے بعد بھی سجدے میں جانے سے پہلے وہ قنوت پڑھ سکتے ہاں جی لیکن اس کا اصل ماحول جو ہے دوسری رکعت میں الحملہ پڑھنے کے بعد ہے اور ادھر بھول جانے کی صورت میں رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ پڑھنے کے بعد بھی آپ قنوط پڑھ سکتے ہیں اور قنوط کا پڑھنا جو ہے سنت ہے فرض نمازوں میں اور وطر کی نماز میں بھی قنوط ہے تیسری رکعت میں اور ساتھ ہی جمعہ اور عیدین کی نماز میں اور زلزلہ وغیرہ جو ہے نماز آیات ہے اس میں بھی ایک قنوت ہے تو قنوت جو ہے ان میں سے جو ہے حکم قنوت کا شہری طور پر ہی ہے اگر بھول جائے تو اور اگر بالکل یاد نہیں آیا قنوت پر نہ رہ گیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ایک سنت کے رہ جانے کی وجہ سے ایسے نماز میں قنوت کا ثواب رہ گیا تو نماز سلام پھیلنے کے بعد آپ سہزۂ صاحب بھی کر سکتے ہیں قنوت کے ثواب کو قوار کرنے کے لیے شہزۂ صاحب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سنت کے رہ جانے کے صورت میں یا سنت نمازوں میں کوئی چیز اخلل جائے تو شہزاد سہو کرنا بھی سنت ہے اس لحاظ سنت آپ شہزاد سہو کر سکتے تاکہ وہ قنوت کے سنت آپ کو پورا پورا مل جائے باقی جو ہے اب قنوطے مختلف قنوت ہے ان کا مختصر ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں آج قنوت صبح صبح کی نماز میں جو ہے جو قنوت پڑھی جاتی ہیں یہ اس قنوت کا تجمہ ان کو پہنچانا کی کوشش کروں گا اور اللہ تعالی صبح کی قنو جو ہے یہ پورا قرآن آیت ہے اور یہ قرآن آیت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا تحفہ ہے اور یہ معراج کا تحفہ ہے جس پر نور واشی الحمد المن پہرا ہیں یہ وہ دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وہ دن جو ہے جب اللہ تبارہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچا تو یہ دعا جو ہے آپ نے اللہ کے حضور میں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی دعا امت کے خاطر آپ نے یہ دعا فرمایا تھا تاکہ احمد تک آنے والے امت محمد جی کے لے اللہ تعالیٰ سے احکامات میں آسانی کے لے ہاں جی وہ احکامات اس امت پر اللہ تعالیٰ نہ رکھے ان پر وہ حکم نہ فرمائے شريت كاليف جو اس امت کے طاقت سے باہر ہے جس طرح ساتھ سے ساتھ احکامات سابقہ امتوں پر ہوئى تھى ہاں تو اس لیے جو ہے یہ اس میں وہ دعائیں ہیں جو مت کے بارے میں خاص طور پر ہیں اور یہ دعا اپنے میرا میں اللہ تبار و تعالیٰ کے حضور میں فرمایا تھا اور ہم اس دعا کو قروع کے طور پر پڑھتے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ قرآن آیات ہیں جو دعا کی صورت میں ہیں ہاں جی جو پیارے نبی نے خود اللہ تعالیٰ کے حضور میں میرا کے دن فرمایا میرا کے دن اللہ کے حضور میں فرمایا اور چونکہ نماز بھی میرا مومن ہے ہاں جی نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی کیفیت پائی جاتی ہے لہذا یہ بہت ہی مناسب مقام ہے اس قنوط کو پڑھنے کے لیے تو قنوۃ یہ ہیں سوکھن یہ ہے لا میں پہلے ایک دفعہ روانی پڑھوں گا اگر کوئی بندہ جو ہے كسی کو یاد نہ ہو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو تو لا لائكل بسم اللہ الرّحمن الحیم لاكل اللہ اللہ اس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما أحملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به واعفلنا وأغفر لنا انتا مولانا فنسرنا القومل کافرین یہ جو ہے دعا ہے قرآن حیات کے سورج میں صبح کا قنول تو تجمہ اس کا یہ لا کلفس لاء کل حن اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا پابند نہیں کرتا یعنی کسی مشکل کام کا حکم نہیں دیتا ہے نفسن کسی بھی نفس کو نفس یعنی شخص ذات روح جسم کے معنی میں اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کسی بھی ذات اور نفس روح کو حکم نہیں فرماتا اس کو مکلف نہیں بناتا کسی ایسے حکم کی ہاں جی اللہ وسط مگر جتنا اس بندے کے کی میں ہے غس یعنی طاقت پاور قوت کے معنی میں یعنی جتنا وہ بندہ کر سکتا ہے کسی بھی عمل کو انجام دے سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندے کو مکلح بناتا ہے اسی نے اللہ تعالیٰ نماز کے اندر کتنی آسانی فرمائے اگر بندہ کھڑا ہو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پر بیٹھ کے نہیں بڑھ سکتا تو لیٹ کے پر لیٹ کے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو دل میں سوچ کے سوچو اگر اشارے نہ کر ساتا. تو یہ سب آسانی نماز کے اندر اضوی میں پانی نہ ملے تو کرو یہ سارے اسی وباعت کے ذہ میں ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ پاک ذات کسی بھی نفس پر ایسا کوئی حکم نہیں کرتا اللہ مگر جتنا اس کی طاقت میں اللہ وسع کیوں وہ اللہ مہربان ہے وہ عادل ہے وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا کسی پر ایسا حکم کرنا جو اس کی طاقت سے باہر ہے وہ یقیناً ظلم ہے اللہ اللہ ظلم سے پاک ہے ہاں اللہ کسی کو صدقہ دینے کا حکم دیا تو اتنا صدقہ دے دے جو اس کی طاقت میں ہے ایک بندے کے بعد جو ہے سو سے زیادہ نہیں اس کا اللہ ہزار کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس سو میں سے پانچ سے دس دینے کا حکم دیتا تو یہ وہ اللہ مہربان اللہ لہٰ ماں کا سبب لاہ بضر اللّہ فائدے کے لیے لاہے اس اسی نفس کے لیے مائع ما نے وہ تمام انیک اعمال کا سبب جو اس نے کمایا یعنی ہر نفس جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا فائدہ خود کو ہے والے ہاں زبان میں اعلیٰ نقصان اور زرع کے معنیٰ میں آتا ہے اور انسان کے نفس کے ضرر اور نقصان میں ہے جو اس نے کمایا ایک تصوت عربی زبان میں جو ہے اس میں تھوڑا سا نہ چاہتے ہوئے بمشقت تکلف کے ساتھ کس چیز کے کمنیک کے معنی پایا جاتا ہے صرف ہی لحاظ سے تقلق منع پایا جاتا ہے علم نے ہاں لکھا ہے چونکہ انسان کے ضرر میں جو اس نے نہ چاہتے ہوئے کمایا اس سے مراد کیا ہے سناتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے گناہ کرتے ہوئے انسان کا ضمیر اس کی ملامت کرنا ہوتا ہے حقیقت میں انسان خوشی سے گناہ جو ہے نہیں کر پاتے نفس اور شیطان کے جو ہے ان پر مسلط ہونے کی وجہ سے وہ گناہ مرتکیب ہوتا ہے زیادہ گناہ خوشی سے انجام دینے والے چیز سے نہیں ہوتے جو ایسے گناہ کے بعد انسان کو ملامت ہوتے ساتھی سے اس کے نفس ملامت کرتے ہیں روح ملامت کرتے ہیں عقل ملامت کرتے ہیں اس لیے فرمایا والے انسان کے ذرر میں ماں وہ تمام خاطہ گناہ ہیں جس کا وہ مرتخب ہو چکا ہے تو چونکہ آگے فرماتے ہیں آگے دعا یہ فرم لے کے سلمائے آگے ہمیں ربنا اے ہمارے پروندگاہ اے ہمارے مالک لا آ خزنہ لا جی یا یاخذ جو ہے عربی زبان میں جو ہے گرفت میں لینا تھامنا پکڑنا مواخذہ کرنا اس معنیٰ میں تو رب بنا اے ہمارے مالک اے ہمارے رب اے ہمارے پروانگار لا تو تو ہمارے مواخذہ نہ کر تو ہمیں اپنی گرفت میں نہ لے ہاں جی ہمیں ہماری مواخذہ نہ کر ہمیں گرفت میں نہ لے ہمیں نہ پکڑ ان نسینہ ان یعنی اگر کے معنیٰ اس بار سے شرمت ہیں نشینہ اگر ہمیں کوئی بھول چک ہو جائے نشینہ یہ انسان جو ہے بھولنے کے معنی میں کس چیز کا بھول جانا ہاں جی ان نسینہ اگر ہم بھول جائیں کوئی مثلا کوئی بھی نیک عمل کرنا بھول جائے بولے سے کوئی خطا کا شکار ہو جائے کوئی نیک عمل بھول کر رہ جائے تو اس پر ہماری مواخذہ نہ کرنا اواختانہ خطا آختہ نہ ہاں آخ یہ آختہ یقو اختہ معنی جو ہیں غلطی کرنے کے معنی میں ہے. عرب اور حقیقت میں بولتے ہیں آختہ کہتے ہیں جب تیر پھینتا ہے نشانے پر نہ لگتا ہے نہ لگے کہتے ہیں تیر انداز کا نشانہ خطا کرنا تیر انداز کا تیر نشانے پہ نہ لگنا عرب اس وقت اس کو آختہ بولتا ہے کہتے ہیں اختافی عمل یعنی کام میں صحیح راستے سے ہٹ جانا آخاف دینی ہی یعنی دین میں قصن یا بلا قسط غلط غلطی کرنا راست غلط راستے پر چلنا گناہ کرنا قصور کرنا یہ سارے معنی جو ہے خطا ہیں تو مدد کیا ہے اے اللہ ہماری مواخذہ نہ کر ہمیں گرف میں نہ لے ہاں جی غاتی خست خدا آنگے ٹپ مزم ان نشین اگر ہم سے بول چوک ہو جائے او آخطہ نہ یا ہم غلطی کر جائے ہم غلطی سے ہاں جی انجانے میں کسی گناہ کے مرتکب ہو جائے کوئی خطا کوئی معیشت کر جائے تو اس پر ہمارے موخذہ نہ کر اے اللہ ربا نے ہمارے پر وردگار مالک ولا تحمل علینا حام اللہ یہ اٹھانے کے معنی میں ہاں جی اے اللہ ہم لادنے کے معنی میں کوئی بوجھ کسی پر ڈالنے کے معنی میں اے اللہ ہم پر نہ لادے نہ ڈالے علین ہم پر اس رنگ عیش کے معنی عربی لواز میں جو ہے مانا بوجھ کے معنی لکھا ہے گناہ بوجھ ہاں تو یہاں بوجھ بوجھ ملاد یہاں پنج جو ہے باری حکم ایسا حکم جو انسان برداشت نہ کر سکے ہاں ایسی کوئی آزمائش جس کو انسان برداشت نہ کر سکے یہاں احکام لکھا ہے وہ سخت سات حکم جو سابقہ اقوام پہ تھا سابقہ احکام پہ جیسے چھ چھ میں روزہ رہنا تھا اور صرف افطاری کے بعد کچھ کھانا پھر رات بھر کچھ نہیں کھانا دن کو بھی نہیں کھانا اس ان کے احکامات ہیں ان کے لیے سحت سخت تو اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی دعا فرمایہ اللہ مرحمت پر اسلم کے سحت احکامات جو ہے ان پر نہ لا دے اور ولّہ تحمل علین اللہ نہ لا دے ہم پر طرح اس ایسے سخت احکامات لیکن جس طرح احکامات جس طرح حمل ہو نے لادا ہے اٹھائے پر لاگو کیا ہے ہمیں جی, ان پر حکم کیے ہیں اللہ اللہ نے جی, ان لوگوں پر بنقابل جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان بتون نے ایسے سخت ساحت احکامات ان کو ان کے لیے وضع فرمایا ان کو پابند بنائے اللہ میرے امت سے پیارے نبی دعا کرتے ہیں ان سے ان پر ایسے سخت احکامات ان پر نہ لادیں ان پر ایسا حکم نہ کرے ربنائے ہمارے پاروندگار والا تو ہم ہاں جی ہم لا لادنا کوئی بوجھ کسی کو بھارت ڈالنے کے معنیٰ ہم اٹھوانے کے معنیٰ میں ہاں جی غال سے بوجھ کو اٹھانے کا حکم دینا کوئی چیز اٹھانے کا مطلح بنانا اور اٹھوانا کوئی چیز اس معنی میں تو تو ہم نہ اٹھوائے اللہ نہ اٹھوائے ہاں جی تو ہم تو ہم ہم سے نہ اٹھوائے ما ایسے بوجھ ایسی جو ہے آزمائشات کی لا طاقت اللہ نابی جس کو اٹھانے کا ہمیں طاقت ہی نہیں اس میں آزمائش امتحانات طرف اشار ہو سکتا ہے اللہ ایسے آزمائشات میں ایسے احکامات ہم پر لاگو نہ کرے ایز تکالب ایسے آزمائشات میں ہم نہ ڈالے جس کو جو جس میں پاس ہونے کا ہمیں امکان نہیں ہم اس میں پاس ہی نہیں ہو سکتے تو ایسے احکامات ہم پر نہ لانے تو اللہ تو ہم ملنا اللہ ہم سے ایسا کوئی بوجھ نہ اٹھوائے ایسا کوئی بوجھ ہم پر نہ ڈالے جس کو اٹھانے کا میں کوئی طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے طاقت عربی زبان میں بھی طاقت اور قدرت پاور کے معنی کیا ہے جس کو اٹھانے کا ہمیں ہم مالا طاقت اللہ نابل جس کو اٹھانے میں ہم میں ہرگز کوئی طاقت نہیں ہے تو اسے سخت ساتھ آزمائشات میں ہم نہ ڈالیں ایسے سخت احکامات ہمارے پر اس کا ہمیں مکلف ہے نہ بنا دے وافان افا یا جی بخش دینے کے معنی میں ہے بخشنے کے معنی میں معاف کرنا مٹانا درگزر کرنے کے معنی میں اے اللہ جو ہے ہم سے درگزر فرما ہمیں معاف کر دے واغفر لنا اللہ کا فرا بخش نہ گناہوں کا اور ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ور ہم نے اللہ ہم پر رحم فرما رحم غیر مہربانی کرنا رحم کرنا ہاں جی رحم اس معنی میں تو ور ہم نے اللہ جو ہم پر رحم کرما ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آ جا انت مولانا اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے مولا کا معنی جو ہے عربی زبان میں بہت سے معنی کیا ہے مولا لغت میں آکا مالک سرپرست دوست ہاں محافظ ان تمام معنی میں کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے ان تم نے اللہ تو ہی ہمارا حقا ہے تو ہی ہمارا مالک اور ہماری حفاظت کرنے والا اور سرپرست ہے تو ہی ہمارا حقیقی چاہنے والا اور ہمارا ساتھی ہے اللہ تو ہی ہے ہماری زندگی میں بھی آخرت میں بھی ہمارے سب کچھ تو ہے ہماری مکمل سرپرستی کرنے والی ذات ہماری دنیا بھر کے ہر خیر کا اختیار رہنے والا ہر بلائی ہمیں عطا کرنے والا صرف تیری پاک ذات ہے انتہ مولانا پاس اے اللہ ہماری مدد فرما نہ سر انسرو سے مدد کر فنسل مدد فرما تو نہ ہماری ہماری مدد فرما القوم القافرین کافی قوموں پر وہ لوگ جو اسلام کو سرے سے نہیں مانتے اللہ کے پیارے نبی کو ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ہاں جی قرآن کو نہیں مانتے ہیں دین اسلام کے کسی بھی بنیادی تعلیمات کو جو لو منفرد ہیں ان سب کو کافرین سے تعویر کیا ہے پیارے نبی پر جو لو ایمان نہیں رکھتے ہیں، آپ کے نبوت کو نہیں مانتے آپ کے ختم نبوت کو نہیں مانتے قرآن پاک کو نہیں مانتے ان سب کا قیامت کو نہیں مانتے ان سب کو کافر کہا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنا کے پرشش کرنے کو شیر کہا جاتا ہے ان کو مشرقین کہا جاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ان تمام منکرین کے ساتھ تھا اعلی کتاب میں سے جو اسلام سے انکار کرتے ہیں مشکین سے ان سب کے ساتھ تھا اس لیے آپ کے لیے یہ دعا بہت اہمیت رکھتی تھی آج بھی جو اسلام کا حقیقی دشمن واہی کفار یہود ہیں, ہیں نصارہ ہیں مشرقین ہیں غیر غیرمسلم قومی ہیں وہ سب اسلام کے خلاف جمع ہو کے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے لہٰذا یہ دعا میں بھی خلوص دل سے کرنا چاہیے فن سن لوم کا اللہ کا فرق ہماری مدد سرما پر آج کے دعا ختم